جائے گا بل قلو بہم فی من لیکن ان کے دل اس وقت اس سے کفلت میں پڑے ہوئے ہیں هم من هم اور, ان کے اور بہت سی سرگرمیاں ہیں انہیں ان خیرات سے بھلائی سے دین کے کاموں سے وقت ہی نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس دن رات تو یہ لگے رہتے دنیا کمانے کے اندر دنیا کے مشاغل ہیں یہ جو آج جو سب سے بڑی چیز ہو گئی ہے وہ فرصت ہے لا وقت نہیں ہے وہ وقت اس لیے کہ وہ سارا وقت ہے پہلے سے آپ نے اسے الوکیٹ کیا ہوا ہے وہ آپ کی دنیا کے لیے اس کی معاش کیے نیا رات زندگی کے ان کو برقرار رکھنے کے لیے اب کیا کریں اب یہ ظاہر بات ہے کہ سفید پوشی کا بھرم تو رکھنا ہے اب وہ سفید پوشی کے بھرم میں اپنا سارا وقت اور اپنی ساری توانائی لگا دی وہ لہو میں آمالوم اندو ان کے تو اور امال اشخاض ہے افاظ ہیں ذمہ داریاں ہیں ہم لہا اس کے لیے بھاگ دور کر رہے ہیں ان باتوں کے لیے ان کے پاس کہاں وقت ہے حتہ ازا خزنہ مترفیم یہاں تک کہ جب ہم ان کے جو خوشحال لوگ ہوں گے انہیں پکڑیں گے اپنے عذاب سے بھی عذاب ہے اضا ہوں گیا جارور اس وقت وہ چیخیں گے چلائیں گے لا سرول یوم کہا جائے گا اب مت چیخو چلاؤ ان کو ملنا لاتن سرور آج ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی کوئی نہیں ہوگا کتنا چیخ لو کوئی تمہاری چیخ بکا سننے والا نہیں کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں خدکانت آیاتی تعلیم میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی کم تن کے سول تو تم اپنی ایڑیوں کے بل اولتے دوڑتے تھے مستقبرین تکبر کے انداز میں بہی سے ہجرون اور ہمارے نبی کو ایسے چھوڑ جاتے تھے جیسے کوئی یہ قصہ وہ ہے اس کو چھوڑ کر چل دیتے تھے کیونکہ وہاں اُن زمانے میں بھی ہوتا تھا یہ لوگ آتے تھے جو لوگ اس طرح کے قصہ کو اپنا کوئی مجمع جماتے تھے انہیں کوئی, کوئی, کوئی تھوڑے بہت پیسے لوگ دے دیتے تھے رات کا ایک مشغلہ ہو جاتا تھا یہ ہندوستان میں بھی جوگی یہ جہاں جہاں بھی راجپوت اقوام جو ہے ان کے ہاں یہ ہوتے تھے اس طرح کے میراثی قسم کے جوگی جو ہیں وہ ان کے پرانے قصے جو ہیں وہ اپنے اس ساز کے ساتھ وہ سنایا کرتے تھے راتوں کو محفلیں ہو رہی ہیں تو اس طرح کے تو تم نے سمجھا محمد کو بھی کہ یہ بھی اسی طرح کے بھی آدمی ہے کہ ان کی بات سنو نہ سنو کوئی فرق نہیں ہوگا ان کی بات مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں ہوگا بالحق انزل نہ ہوا بالحق ندل باس اللہ مبشرم ورزیرہ. یہ قرآن حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا یہ فیصلہ کون ہے اب اس کی ترازو میں قسمتیں تلیں گی کون ہارا کون جیتا اس کا فیصلہ ہوگا ان اللہ آخرین. اللہ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور جو اس, قوم جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گی ان کو پٹک دے گا افلم یدبل کون تو کیا یہ لوگ باتوں پر غور نہیں کرتے ہم جا ہوں لم جاتے آبا ہوں یا اصل سبب یہ ہے کہ چونکہ ان کے پرانے آباء و اجداد کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آئے تھے اس لیے یہ لوگ جو ہیں بالکل ہی اپرا رہے ہیں ام لم یارف کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں فہم لہوم ان کہ اس میں اجنبیت محسوس کرتے ہیں مغیرت محسوس کرتے ہیں ام یقینا نہیں جننا کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پر کوئی جن آ گیا ہے کوئی آسے آ گیا ہے یا کوئی ان کو سودا ہو گیا ہے ان کے دماغی توازن بگڑ گیا ہے بل جا بالحق نہیں وہ تو حق لے کر آیا ہے وہ آپ سرو لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ حق کو پسند نہیں کرتی حق کو ناپسند کرتی ہے مل ابھی تبالحق وا ہوں اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے لفظت سماوا تو اللہ تب تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ فساد ہی فساد ہو جائے گا حق ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا انہیں حق کی پیروی کرنی ہوگی بل ہوں میں ذکر بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت ان کے لیے یاد دہانی ان کے لیے ریمائنڈنگ یہ ہم لے آئے ہیں بلا کہنا بے ذکر ہوں فہمان ذکر ہی وہ لیکن یہ اپنے ذکر سے ایراض کر رہے ہیں ہم کسل ہم تو ہے اور کیا نبی آپ نے ان سے کوئی تاوان مانگ لیا ہے کہیں آپ کو سوال تو نہیں کر بیٹھے کہ خراج جو مجھے فخراج رب کا خیر تو آپ کے رب کا خراج جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے آپ کا رب جو آپ کو و ثواب دے رہا ہے وہ کہیں بہتر ہے دائب باتیں یہاں خطاب حضور سے نہیں ہے انہیں بدمخصوص ہے کہ سوچو تمہارے یہ جو قصہ گو آتے ہیں شاعر آتے ہیں جو قصیدہ گو آتے ہیں وہ تو پھر انعام مانگتے ہیں تم نے کبھی محمد کے منہ سے بھی سنا ہے کبھی انہوں نے بھی کوئی تم سے انعام طلب کیا ہے کوئی وغیر طلب کی ہے ام تسل وم فخراج رب کا خیر بہو خیر الراب وہ تو بہترین رشت والا ہے مستقیم اور آپ انہیں پکار رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف وین آخرت انصرات اللہ اور وہ لوگ کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انہوں نے گجی اختیار کر لی ہے وہ اللہ رحیم نا ہوں کشپ نہ ماں اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور جو ان کو تکلیف ہے وہ ہم رفع کر دیں نہ لجو فی تو تو یہ پھر اپنی سرکشی میں اسی طریقے سے اندھے ہو کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے معلوم ہوتا ہے جس زمانے میں یہ صورت ناگل ہو رہی ہے اس زمانے میں بھی کوئی چھوٹی تکلیف یا مصیبت اہل مکہ کے اوپر اللہ نے نازی کی ہوئی تھی اسی طرح کی وہ جو ہم قانون پڑھ رہے ہیں سورہ انام اور سورہ اراف میں جب رسول کی بے ہوتی ہے تو پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی تقریب میں دیکھیں تاکہ لوگ جاگیں اور سننے کے لیے تیار ہو جائیں والدہ ہوں بالآب ہے اور ہم نے پکڑا ہے ان پر وہی بات آ گئی سامنے ہم نے پکڑا ہے انہیں عذاب کے ساتھ یہ سختی جو آئی ہے اس وقت اور اس سے مراد وہ قید ہے جو پڑ گیا تھا بہت, بہت سخت اور جان کے لالے پڑ رہے تھے اور اجناس بالکل نہیں تھی ہمستکالوں جو رب بھی ممالک ادب لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے آجی کی اور نہ یہ گڑ گڑائے آئے حتٰ یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر وہ دروازہ کہ جو سخت عذاب والا ہوگا بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے انشع لکم اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیے کان بھی اور آنکھیں بھی اور عقید بھی ما تشکرون بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو وہ لئے تو شرور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور پھر اسی کی طرف تم سب سمیٹ لیے جاؤ گے جمع کر دیے جاؤ گے وہی امید اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے لہوخلاف اللہ اور اسی کا کام ہے دن رات کا بدلنا تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے بل قالم اسلام لیکن انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلو نے کہا تھا کالو ایزام اتنا و کنہ تورام انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں گوشت ہمارا سارا مٹی ہو جائے گا ہڈیاں رہ جائیں گی گلی سڑی آئینہ لمبسون کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا نہ قبل ہم سے اور ہمارے آباؤ و سے اس بات کا پہلے بھی وعدہ کیا گیا تھا انحاضہ اللہ نہیں ہے یہ مگر وہی پرانی باتیں ہیں پرانے پرانے قصے ہیں المنفی ہا ان کن تم یہ آخری حصہ جو ہے صبح مبارکہ کا بڑا پور جلال ہے اور اس کی اخراط بھی ہے کی قاری کی واقعہ یہ ہے کہ اس کو سنتے ہوئے آنکھوں آنکھوں ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے اب مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے بہت ہی عمدہ انہوں نے اس اس حصے کی خلاف کی ہے کل لمن فیح ان کل <تَعْلَمُون> اے نبی ان سے کہیے کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ سید علی یہ کہیں گے کہ اللہ کی ہے کل افلا تزک تو کہیے پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے پھر اور نہیں کرتے کل مر مسلم آباد وضب الرشر عظیم پوچھے ان سے کون ہے ساتوں آس, آسمانوں کا اور اش عظیم کا مالک کون ہے کہ تم ڈرتے نہیں تمہیں خوف نہیں آتا تم یہ سب کچھ مان کر بھی پھر یہ دیویاں دیوتا کہاں سے لے آئے ہو مند یدہ ہی ملکوں تو کل نش ہوا یو جارو والا کل سے کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں ہر تمام حکومت جو کائنات کی ہے اس کے تمام اختیارات کلشعی وہ پناہ دے سکتا ہے جسے چاہے ولا یو جارو اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی ان کن تم اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ سکولون علّہ پھر یہ کہیں گے کہ یہ شان تو اللہ ہی کی ہے وہ الفانا تو کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے آ جاتا ہے کہاں سے تم پر جادو پڑ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ مان کر بھی پھر تم شرک کی طرف مڑ جاتے ہو بل اطے بلکہ ہم تو حق لے آئے ہیں ان کے پاس لیکن اس کے باوجود یہ تقسیب کر رہے ہیں مت تخذ اللہ ملد ہر اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا و ماں کا نما نیلا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے الہم بما خلق ولا اگر اور آلیہ ہوتے تو پھر تمام ہر الہ ہر معبود اپنی تخریف لے کر علیحدہ ہو جاتا اپنی بھی طے کرتا اور ربا ہو جاتا یہ میں اپنے حصے کی تین لے کے جا رہا ہوں بل اعلیٰ بادم اللہ بادم اور ایک دوسرے کو بس سرکشی کرتے صبح اللہ عمایوسور اللہ بہت بلند ہے پاک ہے عرفا ہے منزہ ہے اعلیٰ ہے اس سے جو یہ بیان کر رہے ہیں عالم غیب و ہے وہ تو عالم ہے جاننے والا ہے کھلے اور چھپے کا فتح امایوسور بہت بلند و بالا ہے اس سے جو یہ کر رہے ہیں مّا اے نبی اب خطاب حضور سے ہے اللہ سے دعا کرو رب اما ترینی اے اللہ اگر تو مجھے دکھائی دے میری ہی نگاہوں کے سامنے وہ اذاب آ جائے جس کا کہ وعدہ کر رہا ہے ان سے جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے رب فلا تجعلنی پھر القوم الظالمین تو پروردگار پھر مجھے اس ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کی جو یہاں وہ آئزین میں رکھی ہے سورہ انفال میں جو ہم پڑھ چکے ہیں وطن کو فطنطََ لا تو ظلم ان کو خاص ڈرو اس عذاب سے اس پکڑ سے جب آئے گی تو صرف گناہ کو نہیں پکڑے گی تو گویا کہ ہر شخص کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے اگر آپ کوئی خیر کے لیے کوئی کوشاں ہیں کمر کسی ہوئی ہے کوئی کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کے رہنے والوں کو یاد آ جائے ہوش آ جائے کس لیے ملک بنایا تھا یہ پھر ادھر ہی اس طرف رخ کر لیں جو بھی محنت کر رہے ہو اور اس کا ڈر بھی ہے کہ اگر ہمیں تاخیر ہو گئی پتا نہیں یہ مہلت کب ختم ہو جائے اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہے کب آگاب اللہی کا دوسرا کوڑا پہلا کوڑا برسا تھا سن اکہتر میں کیا ہوا تھا ایسا ہی کوئی کوڑا پھر برس سکتا ہے یہ چیزیں سب کی سب محفوظ نہیں ہے کوئی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کیجیے لیکن اس میں شامل نہیں ہونا ہے تو یہ کہ اپنا تن مندر لگا دیجیے اس قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے تب اللہ تعالیٰ نے بچانے کا وعدہ کیا ہے قُل رب اما تری ما, ما رب لا تجلنی فلا تجلنی فل قومی اور یقیناً اے نبی ہم اس پر قادر ہیں کہ جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے لے آئیں اتفابل ہی آسل سیاح اے نبی آپ اچھی بات کے ذریعے سے بری بات کا مقابلہ کرتے رہیے ان کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں گالی آئے تب بھی آپ دعا دیں وہ آپ کو اور جس طریقے سے چاہے برا بلا کہیں آپ انہیں انداز کی طرف بلاتے ہی رہیں آپ کا جو ہو رہا معاملہ چاہے اطفا بل لطیح احسن السیہ اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو اعلیٰ ہو آپ برائیوں کو دور کیجئے اس کے ذریعے سے نہن عالما سے نحنو عالم جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں وقل رب او زباد اور کہیے اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطانوں کی چھوت مجھے لگے وہ او زبے رب ائیا گرون اور پروردگار میں تیری پناہ کڑاب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں یعنی شیطانوں کی چھوت لگنے سے مراد جو سورہ آراست میں ہم نے پڑھا تھا کبھی ایک دائی کو بھی غصہ آ جاتا ہے یہ بھی گویا کہ شیطان کی چھوت ہے حتا از اب موت یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آنکھی ہوگی کال رب تو کہے گا پروردگار ذرا مجھے واپس بھیج دے دنیا کی طرف دوبارہ بھیج دے لالی عام ہر سی ماں ترک کل شاید کہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں بالو اسباب میں اس میں اب کام کروں اچھے نے کام کروں سارا تیری راہ میں دے دوں گا سب سب کا کر دوں گا مجھے ذرا سے ایک مرتبہ واپس کر دے کل ہرگز بھائی انہا کلے بتلو کا یہ بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے وَمِن اب تو ان کے پیچھے وہ برزخ کا دور ہے اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں موت کے بعد باس بادل موت تک برزق ہے فیضان اسے قفی اس سور جب سور میں پھونک ماری جائے گی فلان صاحب یہ سارے نسمی تعلقات ختم ہو جائیں گے یوم اس دن اس دن مرا غیر اور کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا نہیں نفسی نفسی کا عالم ہوگا یوم یفر المر من اخی و وہ و ہی و ابھی ہے وہ صاحبت ہی وہ یوم شاہ یونی ہے فمن فقولت موازین ہوں هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو جن کے نیک اعمال کے پلڑے جو ہے بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہوں گے وہ ہوں گے در حقیقت جنہوں نے واقع اپنی شخصیت کو سنوارا تھا بنایا تھا اپنی خودی کی اور اپنی سیرت کی تعمیر کی تھی فمن خپت موازین ہوں اور جس کے وہ نیکی کے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا فی جہنم خالدون اور وہ رہیں گے جہنم میں ہمیشہ کل ہمیش آگ ان کے چہروں کو جلست نہیں ہوگی وہ ہوں تو اور ان کے ہلیا بگڑ رہے ہوں گے چہرے بگڑ رہے ہوں گے ادم تک ان آیاتی تتلا علیہ کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں گئی تھی فکنتم تم بے تو قدون تو تم ان کو جھٹلاتے رہے کالو ربنا غلبت علیہ نا پروردگار وہ کہیں گے ہم پر ہماری کم بختی جو ہے غالب آ گئی کنہ کامن وال تسلیم کرتے ہیں ہم کہ ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے گمراہ لوگ تھے ربنا اخرجنا آخری جناپ پروردار ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دیں فن ادنا فائن ظالمون اگر ہم دوبارہ یہی کریں گے تو پھر واقعی ظالم ہوں گے پھر جو سزا تو چاہے دے دیجو کال اقساؤ ولا تو اللہ کہے گا اب ذریعہ اور پھٹکارے ہوئے ہو کر یہی پڑے رہو اور مجھ سے بات تک مت کرو مجھ سے مخاطب مت ہو ان کان فری بادی یقون یقیناً میرے بندوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو کہا کرتے تھے رب بنا منا فخر خیر, خیر الراہمین پروردگار ہم ایمان لائے بس ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے تمام رحم کرنے والوں میں فتخم سکھری ان کا تم نے مذاق اڑایا تھا تم ان کا چچا کیا کرتے تھے میرے وہ بندے جو اس طرح مجھ سے دعائیں کیا کرتے تھے تم ہنسا کرتے تھے ان پر ہتھا ان سو ذکری یہاں تک کہ ان کے ٹھٹوں کے اندر ان کا ٹٹھا اڑانے میں تم ہمیں سلے سے بھول گئے ہم, ہم تو یاد ہی نہ رہے تمہیں وکن تم مین کا اور تم ان سے مذاق اڑاتے رہے ان پر ہنستے رہے ان جگہ تو ہم یوم بیمار میں نے ان کو بدلا دیا ہے ان کے سبل کے سفید انا کہ آج وہی ہے کامیاب کالا کم لب فل زیادہ دس اللہ پوچھے گا بھلا کتنے دن رہے تھے زمین میں تم کتنے سال رہے تھے کالو لبنا یومن یومن کہیں گے کہ نہیں رہے ہم بس یا ایک دن یا دن کا کوئی حصہ فصل دین پوچھئے ان سے جن کے پاس حساب کتاب ہے کال البس تم اللہ اللہ فرمائے گا واقعہ یہی ہے کہ نہیں رہے تم مگر بہت تھوڑا سا تھا لو ان کم کل کاش کہ تمہیں اس کا شعور ہوتا اور اس کا علم ہوتا اف ہسب تم انما خلک نا کم آبس ون کم الحل ملک الحق لہ رب الشل کریم و مناہ خرا برہ ن لہو بہی اِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَاحِمِينَ صدق اللہ العظیب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتم من لسانی يفقه قولی سور مومنون کے جو آخری چار آیات ہیں بہت جامعے ہیں بہت پر جرال ہیں افحاشب تم کیا تم نے یہ سمجھا تھا یا کیا تم نے یہ سمجھا ہے اگر تو جو سلسلہ چلا آ رہا تھا گفتگو کا آیت نمبر 84 سے لے کر اور اختتام تک جو یہ سلسلہ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاری محمد صدیق المنشاوی ہیں کہ جنہوں نے بہت عمدہ قرآد کی ہے اس حصے کی اگرچہ شروع کی آیات میں کوئی تکلق بلکہ تسنو بھی ہے اور آخری یہ جو آیات ہیں یہ ان کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے لیکن درمیانی آیات واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سننے کے قابل ہیں اس کی ایک خاص کیفیت ہے جو قلب پر وارد ہوتی ہے ان آخری آیات میں اگر اسی کے سلسلے کلام کے ساتھ سمجھیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جہنمیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا افا حسب تم من خلق نا کم آبس لات کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا بے مقصد پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے یعنی یہ کہ در حقیقت اگر آخرت کا تصور موجود نہ ہو تو تخلیق انسانی کا مقصد کو سمجھ میں نہیں آتا عام حیوانات کی طرح انسان ہوتا تو بات ٹھیک تھی لیکن انسان عام حیوان نہیں ہے اس میں خاص طور پر جو نیکی اور بدی کا امتہاس ودیعت کیا گیا ہے اس کے اندر جو ایک مورل سینس ہے اخلاقی حص ہے کچھ چیزوں کو یہ برا سمجھتا ہے کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے اور یہ یونیورسل ہے یہ کسی ایک قوم یا ایک علاقے کے لوگوں کی بات نہیں ہے یہ مورل ویلیوز جو ہے یہ پرماننٹ ہے یونیورسل ہے گلوبل ہے تو آخر ان کا نتیجہ کیا ہے گندم گندمت گندم بے رویت جو گندم سے گندم اگنی چاہیے جوزے جو لیکن ہم دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ نیکی کا نتیجہ لازمن اچھا نہیں نکلتا اور بنی کا نتیجہ لازمن برا نہیں نکلتا تو کوئی دوسری دنیا ہونی چاہیے دوسری زندگی ہونی چاہیے یہی دلیل ہے ایمان بالآخر کے لیے جس کو قرآن مجید مختلف مواقع پر استعمال کرتا ہے چنانچہ سورہ عال عمران کے آخری رکوع میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں رب خلقا باقلا سبحان کا فق نہ گویا کہ وہی بات یہاں ہے اور اگر اسے اس پچھلے سلسلہ کلام سے علیحدہ سمجھے تو ترجمہ ہوگا کیا تم نے یہ سمجھا ہے یہ گویا کہ اب مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالی مخاطب ہیں جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے اف ہسب تم انما خلقنا تم آبس کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے تم ان کو بھی رہنا رات اور تم ہماری طرح لوٹائے نہیں جاؤ گے تو بہت بلند و بالا ہے بادشاہ جو سچا بادشاہ ہے الملک ہے ظاہر بات ہے کہ کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے غداروں کو سدا نہ دے وفاداروں کو کھلاتے نہ دے داگیریں نہ دے انعامات نہ دے دنیا کا نظام چل نہیں سکتا جزا و سدا کے بغیر تو وہ الملک القدس الملک الحق کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے جان اثاروں وفاداروں تابے داروں ان کو کوئی عجر و ثواب نہ دے ان کی کوئی قدر افزائی نہ کرے ان کی جو جان ہیں ان کو انہیں کوئی سلا نہ دے اور جو ان کے غدار تھے اس کے باغی تھے انہیں کوئی صدا نہ دے کیسے ممکن تھی وہ تو بادشاہ ہے بہت بلند و بانا اور بادشاہ برحق ہے. لا تھے لاہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں رب العرش کریم وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے مم یاد و مل آخر اور جو کوئی بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور علاق کو یعنی اللہ کے ساتھ پکارنا ہے اللہ کو بھی پکار رہا ہے کسی اور کو بھی پکار رہا ہے لا برہان الہو بہی اس کے لیے اس کے حق میں اس کے تائید میں کوئی برہان کوئی دلیل موجود نہیں ہے فائن نما حساب ہو ان د <دَرَبِّش> تو اس کا حساب جو ہے اس کے رب کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے لے گا ان لہو لاف لہو <الْكَافِرُون> اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے وقربی پھر رحم ون تو خیر الرحدین اور دعا کرو کہ پروردگار ہمیں معاف فرما ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما او یقیناً تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا بارکا ہولی وقم فل قرآن عظیم و نفالی ویا کو ملایا و ذکی حقیقت